بسم اللہ الرحمن روح اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یسون کیا رسوم سچ و اخلی شو زبئی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 انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ سچے اہلِ ایمان تو وہ لوگ ہیں،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 رجک مین دیکھ بل حکیوں مِنَ منل منیل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 انها لكم ان غير ذات تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 کہ میں تمہاری مدد کے لیے پی در پے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں او میں جال ہوں اللہ السرو علی تو میں ان بھی سرو اللہ دل انہ عزیز الحکی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 شی پانی ولی اب پال قلو بکم ولی اب پال پلو بیکم سب تبیل قد اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی, کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی, کی کیفیت تاری کر رہا تھا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 تلت پو کلاہ پتل وم ریت اس میں کلاہ وم ولیبلی مین مل ہس نل سمیا نلی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 اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولو عنہ وانتم تسمعون ولا تكونو کالذین قالو سمعنا وهم لا يسمعون اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سٹا بھی نہ کرو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 يا أيها الذين آمنوا لله إذا دعاكم لما امنستی واعلموا ان کموی يحول بين المرء وقلبه کول اليه تحشرون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 خون تعلمون اے ایمان لانے والو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ واعلموا ال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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا کو مالو قد سمر شل پل هَذَا گنہ گل پی جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے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 سوئکولی سو دن سبیل فی کو سو لوبو ولوین کفلح لاحل خبی سمین جالل خبی سب بہ آل على سم جمیا س جان فِي جہن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 پو نبی ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے ڈرگزر کر لیا جائے گا لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا ارادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے چینل فإن فإن الله بما يعملون بصير لمیا نون فاعلموا و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 مَنْ حَيَّ عَنْ لمحتی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 ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا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 اعینہم ويقللكم في اعینہم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع اور یاد کرو جب کے مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے اور آخرے کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں یا ایوہا الذین آمنو اذا لقیتم فئتا فاسبتو واذکروا الله کثیرا لعلكم تفلحون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 بطرا الناس عن سبیل اللہ واللہ بما محیط اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی رویش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں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 پلن چرو اچل فی اچن وَقَالَ کبھی وکال انری وکال انرین کم ان لرو ن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 والذين من قبلهم كفروا اللہ اللہ ان یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے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 علیؤں ن ولدین می کوم کبھیم سلکھ نو کوالمی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 اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو الانیا اس کے آگے پھینک دو یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا سب لائ ج منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے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 مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے یا النبی حسبك اللہ ومن اتبعك من اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے يا أيها النبي على القتال ان گل منی کم صابرون نوابی مو وان یولی بومی اتم يغلبون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 الحف اللہ کم عالم انفی کمباس کم کم اتو سوبی وئی اولی بو می ات و عی اکم کم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 جو صبر کرنے والے ہیں میں في عین تريدون تری دون عربن اللہ یورید الفر عزيز الحکی کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں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 کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے ان الین امنو جاؤں فصیح فیس بی سورو وین او نسور الا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا جر مِنْ شَيْءٍ حَتَّى ج وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِیثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور حجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں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 لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے کبھی جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا والذین آووا ونصروا اولائک هم المؤمنون حقا مغفرت و رزق جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے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 اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے